المزمل صورت المزمل مکی ہے اس میں بیس آیتیں اور دو ہیں نام پہلی آیت میں ہی لفظ المزمل آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول ماوردی کے قول کے مطابق پوری صورت حسن اکرما اور جابر کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ اور بے نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے صورت المزمل مکہ میں نازل ہوئی تھی اور نہاس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت المزمل مکہ میں نازل ہوئی تھی سوائے آخری آیت ان ربک یا جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی